کلام پہ اسے ستانے اور ساؤ کے ملازموں نے اس سے کہا کہ اب ایک بری خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے سو ہمارے نانے اب اپنے کو جس کے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو برتن بجانے میں استاد ہو اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری لوگ تج پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے زبا اور جنگلی مرد اور خوبصورت آدمی ہیں اور خدا خدا جانا ہم گاؤ کی زندگی کے تعلق سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور یہ اس تعلق سے تیسرا پیغام ہے اور اسٹڈی میں نہ صرف ہم گاؤت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں جو ایک چرواہا بھی ہے اور پھر بادشاہ بھی ہے موزیشن بھی ہے خدا کا پرستار بھی ہے اور داود کی زندگی کے تعلق سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایور گرین شخص ہے ایک سدا بہار شخص ہے اور زندگی میں ہم جہاں بھی اس سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کامیاب ہم نظر آتا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ چاند ایک باتیں پچھلے میسج میں سے ہم ری ریک کریں گے آپ میں سے جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ اس مختصر سے انٹروڈکشن کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ یگسٹ ہے اور اس کے ساتھ بڑے بھائی ہیں اور اتنی بڑی فیملی کا حصہ ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے یا جاتا ہے اور جب وہ ہمیں بائبل کے پیجز میں نظر آتا ہے تو اس کی عمر تقریبا سکسٹین ایئرس ہے اور اس کے اس کی فیملی نے اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر معمور کیا ہوا ہے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں سوے چیپٹر سے کہ خدا سیمول کو بیچتا ہے کہ داؤد کو نائنڈ کرے تاکہ وہ اسرائیل کا آنے والا بادشاہ So, چند ایک باتیں جو ہم نے پہلے میسج میں سے سیکھی اس سیریز کا نام ہے جرنی وتھ گاڈ اور اس میں ہم بیسیکلی داؤد کی زندگی کے سفر کو دیکھ رہے ہیں اور اس سفر کے ساتھ ہم اپنے روحانی سفر کا موازنہ کرتے ہیں اور جو سیکنڈ ٹائٹل ہم اس سیریز کو دے سکتے ہیں دیٹ از اے چیمپئنس آرٹ ایک شخص جسے خدا اپنے لیے چیمپئن بناتا ہے یا بنانے کے لیے منتخب کرتا ہے اس کا دل کیسا ہے سو so پہلے میسج میں سے ڈیفینیٹلی آپ نے بہت سے کچھ پوائنٹس نے نوٹ کیے ہوں گے لیکن صرف تین مختصر باتیں میں شیئر کروں گا نمبر 1 ڈیوڈ واز گاڈس چوائس داؤد کا جو انتخاب ہے یہ خدا کا انتخاب ہے کسی انسان کا نہیں کسی کمیٹی کا نہیں کسی کوٹ کا نہیں بلکہ یہ خدا کا انتخاب ہے دوسری بات ہم نے دیکھی وین اے مین آف گاڈ فیلس نتھنگ فیلس آف جب کوئی ایک خدا کا بندہ یا بندی ناکام ہو جاتا ہے تو خدا ناکام نہیں ہوتا ہے. اور تیسری بات گاڈ از خدا ہمارے حالات اور ہماری زندگیوں کے پیچھے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھتا ہے دوسرا جو پیغام تھا کالنگ اینڈ دا نوائنٹنگ آف ڈیوڈ اس میں جو دو بنیادی باتیں ہم نے سیکھی گاڈ میں ہارٹ خدا ایک آدمی کی جو پیمائش ہے اس کے دل سے کرتا ہے اور اسی لیے یہ سنگلر کمپلیمنٹ جو ہے وہ ڈیوڈ کو دیا گیا بائبل مقدس میں کہ یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل. اور دوسری اہم بات جو ہم نے سیکھی وی نیڈ ٹو بی اے ود گاڈ ہمیں خدا کے ساتھ وائٹ ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی امپارٹیشن اور اس کی خوبیاں ہماری زندگی میں منتقل ہو سکے آج جو تیسرا پیغام ہے داؤد کی زندگی کے تعلق سے اس کا ٹائٹل ہے گاڈیئر خدا اپنے لوگوں کو تیار جس کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے خدا اس کو تیار کرتا ہے اولڈ ٹیسٹمینٹ ٹائمس میں سلیکٹڈ لوگ تھے جن کو خدا اپنے لیے چنتا تیار کرتا اور استعمال کرتا تھا لیکن آج خدا ساری کلیسیا کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا تھا اور اس لیے بائبل میں لکھا ہے یہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو So, آج ہم بار بار جس بات پہ فوکس کریں گے درپیئر خدا اپنے بندے کو یا اپنی بندی کو تیار کرتا ہے اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے ایور اس کا مطلب یہ ہے آج آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں گوڈ از پرپیئرنگ یو فار the نیکسٹ لیول اور جب تک وہ ٹریننگ اور وہ تیاری ہم آسل نہیں کر لیتے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے ہم نیکسٹ لیول پہ داخل نہیں ہو سکتے اس پیغام کو ایک سب ٹائٹل جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے میوزک فار دا میٹ مین میوزک فار دا میٹ مین اس پیسج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور ایک بری روح ساؤل کو اور خداون کی طرف سے ایک بری روح ساؤل کو ستا ابرانی زبان میں رو جو ورڈ ہے وہ مونس ہے اس لیے کی کا لفظ استعمال ہوتا ہے روا جو ہے عبرانی میں مونس ہے لیکن یونانی زبان میں نوما جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے نیو ٹیسٹ میں روح کے لیے کا کا لفظ استعمال خدام کا روح مجھ پر ہے اور ہم وہاں یہ بھی لکھ سکتے ہیں خدا کی روح مجھ پر ہے فرق نہیں ہے اس میں لینگویج کا فرق ہے ابرانی زبان میں وہ فیمن جینڈر میں آ جاتا ہے اور یونانی زبان میں وہ میسکلن جینڈ سو ان دو باتوں پہ آج ہم فوکس کریں گے میوزک فار دا میڈ مینڈ گاڈ ایک سوال جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کیا ساؤل نے راؤد کو بلانے کے لیے کہ وہ میوزک پلے کرے یہ اس کا درست قدم تھا یا غلط قدم تھا was it right or was it wrong? اور آگے ہم ایک آیت پڑھ لیتے ہیں چوبیس آیت اسی چیپٹر کی سو so, جب وہ بر خدا کی طرف سے ساؤل میں چڑھتی تھی ہمیں یہ نہیں پتا وہ گاتا بھی تھا یا نہیں تھا صرف میوزک ہی جاتا تھا لیکن وہ بری روح جو ہے وہ ساؤل سے جدا ہو جاتی اور ساؤل کو راحت ملتی سو داٹ واجٹ ا رائٹ ڈیسیژ اور یہ درست فیصلہ تھا یا یہ غلط فیصلہ آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے گھر ہم کوشش کریں گے اسی سرمن میں ہم اسے کنکلوڈ کر لیں کہ یہ درست فیصلہ تھا یا نہیں تھا چلیں let's see, by سی end دا اینڈ کہ واز اٹ ڈیژن اور واز اٹ رانگ ڈسی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اب تک جو ہم نے داؤت کی زندگی کے تعلق سے سیکھا ہے اس کے چاند ایک مین پوائنٹس کیا ہے واٹ بی لرن فروم دا لائف آف ڈیوڈ سو اگر ہم کچھ نہیں سیکھیں گے گرو اپ سو نمبر ون کچھ باتیں شاید پہلے کی ہیں وہ بھی ریپیٹ ہو جائیں گی کچھ نئی باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی ابھی تک ہم نے داود کی زندگی سے کیا سیکھا ہے کہ جب نمبر ون جب خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ انسانی انسانیڈ کے مطابق جو ہے کسی کو بلیس نہیں کرتا ہے یا سلیکٹ نہیں کرتا ہے خدا اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے بندے کو چنتا ہے نمبر دو مینس چیک لسٹ اینڈ گڈس چیک لسٹ آر ٹو ڈیفرنٹ تھنگس مین لس ایٹ دا آؤٹ ان تو انسان کی جو سلیکشن لسٹ ہے وہ کچھ اور ہے اور خدا کی جو لسٹ ہے وہ کچھ اور ہے اور خدا کس پیمانے کے مطابق چونتا ہے خدا میٹ دا ہارٹ دل کیسا ہے رویے کیسے ہیں اور یہ شخص کس قدر خدا کے ساتھ چلتا ہے نمبر تھری گڈ سلیکشن یعنی مینی ٹائمس گاڈ سلیکشن پرٹیکولر ڈیوڈ کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور سب سے چھوٹے کو چون دیتا ہی leaves the first and ہی سلیکٹس دا لاسٹ اور وہ جو پاپولر تھے ان کو چھوڑ کر ایک شخص جسے کوئی نہیں جانتا ہے پر گٹن ہے ان پاپر ہے وہ اس کو چن لے اور تیسری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا سوورن فیصلہ ہے کہ وہ کس کو کس کام کے لیے چنتا ہے اور وہ کون سی برکت ہے جو وہ کس کو دے چوتھی اور اہم بات کہ خدا نے کیوں ڈیوڈ کو سلیکٹ کیا کیونکہ ڈیوڈ ایک ایسا شخص تھا جس پہ خدا بھروسہ کر سکتا گاڈ کو ٹرسٹ ڈیوڈ یہ اس کو میں جو کام کہوں گا یہ کرے گا یہ اپنی مرضی نہیں کرے گا یہ میری مرضی کرے گا سیکنڈ مین ریزن جس کی وجہ سے خدا نے داؤد کو سلیکٹ کیا پہلی وجہ کیا ہے دا ہارٹ اور دوسری وجہ کیا ہے ٹرسٹ قابل بھروسے اور آج بھی خدا کی نگاہیں انتخاب بلیسنگ کے لیے اس کے کام کے لیے اس کے فیور کے لیے اس کی پروموشن کے لیے ترقیوں کے لیے کامیابیوں کے لیے ان لوگوں پر ہے خدا کی نگاہ جن کو وہ ٹرسٹ کر سک راؤد نے اپنے آپ کو قابل بھروسہ ثابت کیا ہی کین بی ٹرسٹڈ اور ہی کڈ بی ٹرسٹڈ ایٹ ا سن باپ نے جو ذمہ داریاں دی اس نے پوری کی بھائیوں نے جو ذمہ داریاں دی اس نے پوری reason, کی سیکنڈ مین ریزن کی سلیکشن میں یہ ہے ٹرسٹ ورڈ دی پرسن کیا خدا ایک شوہر کے طور پہ آپ, کو, آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کیا ایک بیوی کے طور پہ خدا آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں سو وین وی آر ٹرسٹ آف گاڈ جب ہم اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں خدا ہمارے لیے فیملی بلسنگس کو ریلیز کرتا ہے اور سم ٹائمس ہم صرف یہ چاہتے ہیں خاندان میں کوئی پرابلم ہے صرف دعا کریں یہ مسئلہ ہمارا ختم ہوتا اوکے وی ول پر لیکن آپ کو اپنے کیمپس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا شوہر کے طور پر بیوی کے طور پر یا بچوں کے طور پر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور ہم خدا کی نگاہ میں ٹرسٹ وردی ہیں جو رسپانسبلٹی خدا نے ہمیں دی ہے کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے خدا آپ کی زندگی میں آپ نے وعدے پورے کریں ایک خادم کے طور پہ آپ کی ذمہ داری ایک لی مین کے طور پہ آپ کی ذمہ دار داری ریلیشنشپ میں آپ کی ذمہ داری آلویز ریمبر جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے خدا اپنے وعدے پورے کریں ڈیوڈ واز ٹو much blessed بائبل میں لکھا ہے خدا آدمیوں کا طرف دار نہیں ہے خدا کسی کو زیادہ نہیں دے گا کسی کام نہیں دے گا گاڈ از اکول ود ایوری بڈی خدا کی ڈیلنگس آف گاڈ وی ول لیک دا بلیسنگ آف گاڈ سو مین پرنسپل جو آج ہم لرن کر رہے ہیں وہی ہے جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں خدا بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے وعدے ہماری زندگیوں میں साल بھی بادشاہ ہونے کے لیے सिलेक्ट کیا گیا गरचे چھ آدمیوں نے اسے سلیکٹ کیا لیکن اس کے فیل ہونے کا کوئی جواب نہیں تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے آدمیوں کی سلیکشن غلط ہوتی اس کی ناکامی اس کی اپنی وجہ کوئی شخص نہ آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے نہ آپ کو ناکام کر سکتا ہے یہ آپ کی اپنی ذمہ یہ آپ کی اپنی محنت ہے اور یہ آپ کا اپنا خدا قسم چل رہا ہے آؤٹورڈ فیکٹرز نہ زندگی میں آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں نہ ڈیموٹ کر سکتے ہیں انلیس لسٹ آپ کے جو فیکٹرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اگر ساؤ چاہتا تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کر سکتا تھا جو خدا نے اس کو دیا اور ہسٹری میں اس کا آج ایک بڑا نام the choice was his own دا ادر اینڈ ڈیوڈ میں یہ خوبی پائی گئی کہ وہ وفادار اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بائبل میں سے دیکھی جب اس کی بھیڑ کہیں پھنس جاتی یا جانور ان کے خلاف آ جاتے ہی واز ویری بول ٹو ٹیک رینچ اور ٹو پروٹیکٹ دا شیپ اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے جن کی کوئی اتنی value نہیں تھی قیمت کے لحاظ سے لیکن داؤد کی جو وفاداری ہے ٹرسٹ اوور دی ہے اپنے کام کے لیے وہ وہاں پر موجود اور یہ ایک سیکنڈ مین ریزن ہے جس کے لیے خدا نے داؤد کو سلیکٹ کیا سو واٹ ویو لرن اوور ہی ریز کہ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں خدا ہماری زندگیوں میں اپنے وعدے پورے کرائنٹ جو ہم داؤد کی زندگی سیکھتے ہیں وہ یہ ہے گھر چاہے فیملی کے لیے اور اپنے باپ کے لیے اور میں بھی اپنے اس کمیونٹی کے لیے اس کی کوئی بڑی ویلیو نہیں تھی واز لائک اے فور گٹن ریالٹی اس کو یاد بھی نہیں کیا گیا کہ گھر میں ایک سرمنی ہے اور ہمیں ڈیوڈ کو بلانے کی ضرورت ہے لیکن خدا کی نگاہ میں ہی وازن فار گٹن ریالٹی خدا داؤد نبی کو تیار کر رہا تھا کہ ان پاسچر سے ان چرا سے اسے تخت تک پہنچا دین اٹ واز اے لانگ جرنی اٹس اے لانگ جرنی فروم اے پاسچر ٹو دا تھرون یہ ایک بڑا لمبا سفر لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہماری زندگی کے سارے سفر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہماری زندگی کے سفر مکمل ہو جاتے ہیں اور خدا ہمیں اس تخت تک پہنچا دیتا ہے جو اس نے ہمارے لیے بنایا ناٹ اونلی اپان دا ارتھ اور بھی جو خدا نے ہمارے لیے جگہ تیار کی ہے خدا ہمیں وہاں تک پہنچا درقشاہ بادشاہ ہوں چروائی چروائے بڑا فرق ہے جب فوجی فوجی ہوں سیولی بڑا فرق ہے, ہے. چرواہ چرواہ ہوتا ہے اور بادشاہ بادشاہ ڑے چرانا اور تخت پہ بیٹھنا دے ڈونٹ مکس یہ بڑی ڈفرنٹ پوزیشن ہے یہ بڑے ڈفرنٹ کام ہے کہاں جانوروں کو ڈیل کرنا اور کہاں ملکی امور کو ڈیل کرنا اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ لیکن دا پرنسپل از وین گاڈ از انوالوڈ ان سم تھنگ ایوری تھنگ کین ہیپن جب کسی کام میں کسی شخصیت میں کسی سچویشن میں خدا آ جاتا ہے خدا داخل ہو جاتا ہے اینی تھنگ کین خدا چرواہے کو بادشاہ بنا سکتا ہے خدا ایک ٹیچر کو پرزیڈنٹ بنا سکتا ہے خدا ایک عام انسان کو لے کر اپنا خادم بنا سکتا ہے ویئر گاڈ از انوالوڈ اینی تھنگ کین کسی دفتر میں یا سکول میں ایک عام ورکر کو لے کر وہ ہیڈ بنا سکتا ہے لوہیا اس لیے خدا نے کہا تو دونوں نہیں بلکہ سر ہو اف گوڈ از انڈ ان لائف اینی تھنگ گڈ کین ہیپن ان یور لائف اینڈ کنگس دے ڈونٹ مکس ان کا نیچر اور ہے ان کا مٹیریئل اور ہے چرواہ کسی اور مٹیریل سے بنتا ہے بادشاہ کسی اور مٹیریل سے بنتا ہے میں دماغ کی بات کر رہا ہوں مینٹلٹی کی بات ہے لیکن جب خدا انوالو ہو جاتا ہے تو وہ چرواہے کے مٹیریل کو بادشاہ کے مٹیریل میں بدل دیتا ہے لوہیا وہ آپ کے نیچرل مٹیریل کو سپر نیچرل مٹیریل میں بدل دیتا ہے وہ آپ کی کمزوریوں کو آپ کے زور میں بدل دیتا ہے آنے آپ کو آپ کے حالات کو کامیابیوں میں بدل دیتا ہے When you are in God's ہینڈ آپ کا مٹیریل بدل جاتا ہے آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے آپ کی ٹیسٹ بدل جاتی ہے آپ کی منزلیں بدل جاتی ہیں When God is involved in your life Anything can happen کچھ بھی ہو سکتا اور ہونے سے میرا مطلب ہے Anything good can happen in your یور So always trust upon God. Have a godly heart. Or be trustworthy In the economy of God, in the kingdom of God, be trustworthy And then God will be involved in your life. اور جب خدا involved ہوتا ہے وہ ہمارے لئے زندگی کے سارے دروازے کھو گا. آپ سوچتے ہیں ویٹنگ روم میں ہے حالات نہیں بدل رہی یہ سچویشن ہے چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے سات سال گزر گئے اور آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور آپ کی سچویشن یور ویٹنگ روم از یور ٹریننگ روم خدا آپ کو نیکسٹ لیول کے لیے وہاں پہ ٹرین اور یہی پرنسپل ہم موز کی لائف میں دیکھتے ہیں ٹین ایئرس سوری فورٹی ایئرس آف ویٹنگ روم واز از فورٹی ایئرس آف ٹریننگ کی زندگی میں دیکھتے ہیں لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے اسے سرفراز کیا اور مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنایا So when you are in your waiting room جب آپ انتظار کے کمرے میں ہیں جب آپ دعائیں کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں بریک تھرو نہیں آ رہا جب دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فراموش کر دیے گئے ہیں آپ بلا دیے گئے ہیں خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ خدا کی ٹریننگ یونیورسٹی میں سے گزر رہے ہیں اور سونر اور لیٹر خدا آپ کو ہائر ڈائمینشن میں اور ہائر پوزیشن پہ لے جا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آر بی ریڈی کیا ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم تیار ہو رہے ہیں اس جگہ کے لیے اس کام کے لیے جہاں پہ خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے رکھنا چاہتا ہے. اور ایک اس زمن میں ایک امپورٹنٹ پرنسپل جو ہم نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ جب خدا کو وہ شخص مل جاتا ہے جس کی اسے تلاش ہے تو وہ اس شخص کو اس جگہ پہ رکھ دے گا جہاں پہ وہ موسٹ افیکٹلی خدا کے لیے استعمال ہو سکے وین یو آر ریڈی اینڈ وین یو in God's hand خدا آپ کو اس جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ خدا کے لیے بہترین طور پر استعمال ہو سکے اور خدا ہمیشہ جو کام آپ سے لینا چاہتا ہے چاہے چرچ کا کام ہے یا فیملی میں ہے یا ویئر ایور اینڈ واٹ ایور خدا تیاری کے بغیر آپ اس مقام پہ یا پوزیشن پہ نہیں لے کے جاتے جب آپ کسی بلسنگ کے لیے بریک تھرو کے لیے نوائنٹنگ کے لیے میرے کے لیے ہاروس کے لیے پروموشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں خدا آپ اس جگہ پہ لے سو اف سمبڈ از ریڈی گاڈ بونٹ ڈیلے اگر آپ تیار ہیں خدا کے معیار کے مطابق آپ کی زندگی میں روحانی اور دنیاوی جو, جو پروموشن ہے وہ ضرور ہے اور کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں کسی اور کام کے لیے تیار کر رہا فیو ایئرس یو ریئلا گدام مجھے کسی اور کام کے لیے تیار کر چرا رہا ہے تو مے بیز تھنکنگ کہ میں ایک بڑا فارم بنا لیتا ہوں ایک بڑا بزنس بنا لوں گا کوئی ہزار بکریاں رکھ لوں گا وہ کاروبار شروع کر لوں گا مے بی ایز تھنکنگ اس وجہ سے مجھے یہاں پہ رکھ سیکنڈ چیز وہ میوزیکل سکلز میں ہائیلی پروفیشنل ہو رہا میوزک میوزک لرننگ لرننگ لرننگ یہاں پہ لکھا ہے وہ ماہر بجانے والا کیسا بجانے والا تھا ایم نہیں تھا ماہر بجانے والا استادوں کی طرح بجانے والا کوئی شور مس نہیں کرتا تھا کوئی شور غلط نہیں لگاتا تھا ماہر بجانے والا تھا اور وہ سوچتا ہوگا شاید خدا مجھے کسی میوزک کے کام کے لیے تیار کر کرنا اور پھر سیکنڈلی وہ جس ایریا میں محنت کر رہا تھا وہ اس کی وارئر سکل تھی کیونکہ یہاں اس کی کوالٹیز میں لکھ جنگی مرد تھا اس نے ابھی کچھ جنگ نہیں لڑی تھی لیکن وہ اپنی وارئر سکلز بلڈ اپ اور وہ یہ سوچ رہا تھا خدا مجھے جنگجو بنا رہا شاید ایک دن میں اسرائیل کی فوجوں میں جا کر خدا کے لیے جنگیں لڑوں بٹ آفٹر مینی ایئرس ویٹنگ اس پہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ خدا مجھے یہ چیزیں اس لیے سکھا رہا ہے تاکہ میں بنی اسرائیل کا بادشاہ اٹ واز این انٹائرلی ڈفرنٹ ایریا جس میں خدا نے اس استعمال تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں Maybe ہم سکلز سکلز سکلز میں میں میں بزنس مینجمنٹ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں بہت بڑے آئی ٹی پروفیشنل بن جائیں گے مائکروسٹ کمپنی بنا لیں گے کوئی بیل گیٹ جیسا مکاشبہ آپ کو مل جائے گا شاید اس کام کے لیے خدا آپ کو تیار کر رہا ہے می بی یو آر اے ویری گڈ اسپورٹس مین اور آپ اسپورٹس میں آگے بڑھ رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اس کام کے لیے خدا مجھے تیار کر رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے خدا کسی اور کام کے لیے آپ این ایس یو ول بیکم ہولڈر این ایس یو ول میچیور خدا اس کام کے لیے جس کام کے لیے وہ آپ کو تیار کر رہا ہے آپ کے لیے دروازے کون سی دو چیزیں ہیں فزیکل دنیا میں جنہوں نے داؤد کو بادشاہ بنا اس میوزیکل اسکلس اینڈ اس وار بڑی عجیب سی ڈائریکشن ہے میوزک جو میوزک کے لوگ ہیں ان میں بادشاہ بننے کا اسٹف نہیں ہے اور جو وارئر ہیں ان کے جو چانسیز ہو سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ بنے اور ڈیوڈ ان دونوں اسکیل میں اپنے آپ کو ماہر کر میوزک میں اور ایک وارئر کے طور اور یہی دو باتیں داؤد کی زندگی میں وسیلہ بن گئی اس کو بادشاہ بنے میوزک اسے کہاں پہ لے گیا شاؤل کے کورٹ بادشاہ کے کورٹ کو اردو میں کہتے ہیں دربار میں چلے اس کی جو میوزک اسکیلز ہیں وہ اس کو بادشاہ کے دربار میں لے گیا تاکہ وہ بادشاہ کے مینرس کو سیکھ سکے پروٹوکال کو سیکھ سکے اٹھنا بیٹھنا سیکھ سکے اور جو حکومتی امور ہیں وہ ان کو سیکھ سکے تو یہ سکل اسے کہاں پہ لے گئی کوٹ میں لے گئی اور اس کی جو وارئر سکل ہے اس نے اس کو ایک ہی دن میں اسرائیل میں فیمس کر دیا جب اس نے اپنی شارٹ سلنگ سے اس جائنٹ کا مقابلہ کیا ایک ہی دن میں وہ ایک ہیرو بن لیکن یہ سکلز اس میں موجود تھے اگر آپ اکیسویں آیت دیکھیں جب داؤد جو ہے وہ ساؤ کے کوٹ میں جاتا ہے نہ صرف وہ میوزک پلے کر رہا ہے بلکہ ساؤ نے اسے کیا عہدہ دیا کیا لکھے اکیسویں آیت میں اور وہ اس کا سلاح بردار ہو ہی واز سو پروفیشنل ان وار اسکلس ساؤل نے سے کیا کہا یو بیکم مائی آرمڈ بیئر ساؤل کا نیزہ تیر کمان ڈیفینس اس کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے د وار پرسنل گارڈ جو اس کے ساتھ ہے کس کو اس نے مقرر کیا ڈیوڈ کس کام کے لیے گیا تھا میوزک کے لیے لیکن اپوائنٹمنٹ کا کیا ہوئی اس کی وہاں پہ سلاح پردہ ہی بکیم دا ویری نیکسٹ مین ٹو دا کنگ اور جب ساؤ نے جنگ پہ جانا ہے ڈیوڈ نے اس کی آرمر کیری کرنی ہے اور ڈیوڈ کی اس بات پہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے ایز اے گارڈ اس کو پروٹیکٹ کرنا بیک ہی واز سو پروفیشنل اور کہاں سے رائے وہ پاسچر سے چرا کہاں سے آ رہا سو ہی مائٹ بی تھنکنگ کہ خدا مجھے ان ایریاز میں ان چیزوں کے لیے ان کاموں کے لیے تیار کر رہا ہے لیکن خدا اس کو اپنے کاموں کے لیے جیسے اس نے ڈینیئل کو اور جیسے اس نے ایسٹر کو اپنے کام کے کرے سو آپ کی زندگی میں دونوں فنکشن جاری دیر آر ٹو پروسیسینسلی گوئنگ آن یور لائف خدا آپ کو سیکولر ولڈ میں سیکولر اسکیل کے ساتھ بھی خدا من آپ کو ٹرین کر رہا ہے تیار کر رہا ہے. ہمارا جو آج کا مین میسج ہے وہ تیاری پہ ہے یو آر این اے پروسیس اور آپ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں میل ہیں یا فیمل ہیں گاڈ از پر ڈے انڈ ڈے آؤٹ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہے آپ کو تیار کر for every next year God prepares you in this year اس سال میں خدا آپ کو اگلے سال کے لیے تیار کر لرن یور لیس کیا آپ اپنے سبق سیکھ رہے ہیں کیا آپ زندگی کے سبق سیکھ رہے ہیں کیا آپ خدا کے سبق سیکھ رہے ہیں جب تک آپ زمین پہ ہیں آپ خدا کے ٹریننگ اسکول میں آپ چرچ میں آ رہے ہیں آپ جاب پہ جا رہے ہیں آپ گھر میں رہ رہے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک اور پروسیس آپ کی زندگی میں جاری ہے اینڈ دس دا ٹریننگ پروسیس آف گاڈ خدا آپ کو سکھا رہا ہے خدا آپ کو سکھا رہا ہے وین یو لرن دا لیسنس جو خدا آپ کو سکھا رہا ہے آپ کی نیکسٹ لیول پہ پروموشن ہو آپ کی زندگی میں لرنگ کا پروسیس ہے ٹریننگ کا پروسیس ہے پریپریشن کا پروسیس ہے ٹیسٹ کا پروسیس ہے تاکہ خدا آپ کو اگلے درجے میں پروموٹ کرے نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ روحانی زندگی سیکھنا آپ نے ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے خدا کی ذمہ داری آپ کو سکھانا اور تیار کرنا ہے سکھانا اور تیار کرنا سیکھنا اور تیار ہونا آپ کی سن سم پیپل دے یوز دا اپرچونٹی سم پیپل دے ویسٹ دا اپرچونیٹی خدا ہر شخص کو زندگی میں یکساں موقع دیتا کامیاب ہونے کے ترقی کرنے کے آگے بڑھنے کے برکت پانے کے معاوضے لینے کے ہر بلسنگ کے لیے خدا ہر شخص کو اکول اپرچونٹی دیتا اگر خدا کسی کو زیادہ اپرچونٹی دے رہا ہے کسی کو کم اپرچونٹی دے رہا ہے پھر خدا منصف نہیں اور اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے اپرچونٹیز ڈفرنٹ شیپس میں آ سکتی ہیں ڈفرینٹ کلرس میں آ سکتی ہیں مختلف انداز سے آ سکتی ہیں ہر شخص کو خدا زندگی میں کامیابی کے لیے یکساں اپرچونیٹیز دیتا ہے اینڈ اف یو ہیو لرن یور لیسنس اور اگر آپ نے ان اپرچونٹیز میں سے سیکھ لیا ہے دا پرموشن از یورس دا بلیسنگ از یورس دا بریک تھرو از یورس داؤد نے اپنے سبق سیکھ ساؤل نے اپنے سبق نہیں سیکھ لیا. خدا دونوں کے ساتھ برابر ہے گاڈ از مرسیفل ساؤل کے ساتھ بھی یکساں ہے داؤد کے ساتھ بھی یکس امپارشل ہے خدا وہ آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھی ویسے لیکن اف یو مس یور اپنیٹیز یو مس یور بریک تھروز اینڈ یو مس یور پلیس جب آپ ایک کلاس میں ہیں آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی چیز میں سے آئے گا جو آپ کو سکھایا گا. اسی طرح آپ کی زندگی میں جو روحانی ٹیسٹ آتے ہیں وہ انہیں سباغ پہ آتے ہیں جو خدا نے آپ کو اب تک سکھائے آؤٹ آف جو کیا کہتے ہیں آؤٹ آف کورس جو ہے وہ کوئی کوشچن نہیں آتا آؤٹ آف کورس آپ کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا امتحان میں وہی سوال آتے ہیں جو پورا سال ٹیچر نے پڑھایا ہوتا آپ کی زندگی میں جو بھی امتحان آتے ہیں وہ انہی اسفاق کے مطابق ہیں جو آپ کو سکھائے گا چرچ میں آپ نے اور اس کے علاوہ آپ نے خود سیکھے ہیں اور حالات میں سے جو خدا آپ کو سیکھا ہے جب آپ کو وہ سکھائے گئے ہیں تو آپ کو ضرور کامیاب ہوں گے اور یہی ڈفرنس ہے سول میں اور ڈیوڈ میں کاؤد نے اپنے سبق سیکھ لیے ساؤل نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہم دو تین حوالے پڑھیں تاکہ ان باتوں کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکیں مثال تین بانچ یو چھٹیا سارے دل سے और پر फहम اپنے فہم پر تک یا نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور مسئلہ رہنمائی کرے گا ہاں جی اٹ دا سیم تھنگ جو ابھی ہم پہلے سیکھ رہے تھے پر کر, کر, سیکھ لے, دوبارہ پڑھیں تاکہ ہم اس کو اس پہ غور کر سکے پھر ہم آگے بڑھیں سارے دل سے خداون پر کر ہاں جی ٹرسٹ اپون گاڈ لین اپون گاڈ سارے دل سے پورے دل سے لرن فروم گاڈ ڈپینڈ اپون گاڈ لین اپون گاڈ ہاں جی آگے اور اپنے فہم پر کیا نہ کر اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا اپنے جو فیصلے ہیں یا لوگوں کی جو رائے ہے یا مشورہ ہے اس پہ نہ چاہ اپنی اپنی ہاں جی اپنی ساری راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا خدا تیری رہنمائی گوڈ از ٹیچنگ خدا ان کو پہچان خدا ان کی موو کو اس لیے میں نے سب سے پہلا سوال کیا آپ کیا ساؤل کی یہ غلطی تھی کہ اس نے ڈیوڈ کو کورٹ میں بلایا یا ایک یہ بہتر فیصلہ ٹھیک فیصلہ تھا یا گلط فیصلہ ایک اور حوالہ پڑھیں گے پھر ہم और کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس حوالہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے دیکر آف گاڈ می کا سات بات اٹھارہ اور انیس سا ہاؤ گاڈ ڈیل ود اس پیپل واٹ از دا نیچر آف گاڈ واٹ از دا کریکٹر آف گاڈ واٹ از دا کریکٹرسٹک آف گاڈ اور دیر از ہوپنگ گاڈ خدا کون ہے جو ہماری بکاری کو پامال کرے گا ان کو سب گنا سمندروں کی تہ میں ڈال دے گا گاندا ہم سب کے لیے گناہوں کی معافی کے منصوبے رکھتا ہے وہ ساؤل کو بھی معاف کر سکتا تھا وہ صرف داؤد کے ساتھ بھلا نہیں ہے یہ اس کی نیچر ہے کہ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے but the difference is کہ ڈیوڈ نے اپنے لیسنس لرن کر لی لیکن ساؤل نے اپنے لیسنس جو ہیں وہ نہیں سیکھ سو مین پوائنٹ جو ہم اس میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے جب ہم اپنے لیسنس سیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے ہم پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں دین وی کین ٹیک ایڈوانٹیج آف پھر خدا جو ہماری زندگی میں اپارچونٹیز لاتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے اگر داؤ تیار نہ ہوتا تو چاہے وہ بادشاہ کے کوٹ میں ہوتا جہاں مرضی ہوتا وہ بادشاہ نہیں بن سکتا وین وی آر پرڈوانٹیج آف آر اپنی موقع ہر ایک کی زندگی میں जिंदगी جیسے میں نے پہلے بھی کہا خدا ہر ایک زندگی میں اپونٹیز کو لاتا ہے تاکہ وہ اپنے اس بہترین کو حاصل کرے جو خدا آپ کو دینا چاہے یو گیٹ اٹ اور یو مس اٹ اٹس یور اون چوائس اگر آپ تیار ہیں you will get it and if you're not prepared you will lose it and when you lose it اس کا یہ مطلب نہیں ہے God is over with ود سال وہ خدا نے رد کر دیا اور اس سے بادشاہ چھین لی اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا گز اوور ودا اس سے جو ڈیمانڈ کر رہا تھا اگر ساؤل اس لیسن کو لرن کر, کر لیتا تو بادشاہ تو اس کو واپس نہیں ملنی تھی بٹ ہی saved his soul وہ اپنی جان بچا سکتا ہی could not have saved his kingdom وہ خدا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے کسی اور کو سلیکٹ کر لیا ہے لیکن ہی could have saved his family وہ اپنے کرانے کو بچا سکتا اور وہ اپنے سول کو بچا سکتا کیا یہ ساؤل کے لیے اچھا تھا یا برا تھا کہ ایک بری نوز کو ستا رہے واز اٹ گڈ اور was it bad جی Was it good ہات یہ اچھا نہیں تھا یہ بری روز کو ستارے یہ اچھا نہیں تھا ہاں جی کون کہتے یہ اچھا تھا کہ اسے بری روز ستارے میں اکیلا ہی ہوں یا دو دن اور اٹ واز گڈ فور سا اٹ واز گڈ یہ اچھا تھا کہ خدا کی طرف سے ایک بری روز کو ستارے اٹ واس گڈ This is the difference between theology and a common man. Why was it so much Because that evil spirit or the tormenting of that evil spirit was a message, was a warning from God, repent. That warning, that was opportunity to pray for the soul to pray warning from God's side to pray توبہ کر لے میں ججمنٹ کرنا چاہتا ہوں تیری اور میں تجھے موقع دے رہا ہوں کہ تو توبہ کر لے اگر وہ بری لو میوزک بجانے سے دور ہو سکتی تھی تو وہ توبہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی یو گیٹ واٹ گاڈ از ڈوئنگ وتھ اس لائف گاڈ واس ناٹ اوور وتھ سال رد کر دیا تھا بادشاہ ہونے سے لیکن ایک انسان کے طور پر خدا ابھی بھی اس کو بحال کرنا چاہتا خدا اس کی روح بچانا چاہتا خدا اس کی فیملی کو بچانا چاہتا تھا بجائے اس کے کہ وہ ایک دام ہی اسے مار دیتا خدا نے اس کو درمیان میں ایک ٹائم پیریڈ دے دیا کچھ سال دے دیے خدا نے یہ بڑا رحم تھا خدا کا کہ اس نے اس کو اپرچونٹی دے دی اس کو وارننگ دے دی توبہ کر لو ریفینٹ اور آج چرچ میں بھی بہت سے لوگوں کو خدا یہ وارننگ دے رہا ہے توبہ کر لو تاکہ ہمیشہ کسندگی بات سم ٹائمس دے آر ڈیمنس وچ آر ٹورمینٹنگ یو روحانی جان کی نہیں میں بات کر دیٹ از سم تھنگ ایلس وینڈ یو گو تھرو وار فیئر یو فیس لاٹ آف تھنگس بٹ there دے آر سم ڈیمنٹس دے آر سم فورسز خدا الاو کرتا ہے کہ وہ آپ کو attack کرے اور اس کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے Repent. اور ایک main بات جو ہم دیکھتے ہیں شاید اس سے پہلے یہ باتیں آپ نے نہ سنی ہو نہ سیکھی ہو What was the mistake of Saul اس سارے سین میں Saul کی غلطی کیا نمبر ون اس کے کوٹ میں سے کسی نے کہا Call a musician and he will play for you and you will be relieved کس کو بلا کسی بلا ماہر بچانے والے کو بلا اور جب یہ بری نو تجھے ستائے گی اور وہ بجائے گا تو تو کیا ہو جائے تو راحت پائے اٹ واز دا مسٹیک آف دا کنگ یہ بادشاہ کی بہت بڑی غلطی تھی اس نے مزیشن کو بلایا اٹ واز دا گریٹ مسٹیک بادشاہ کی بہت بڑی مسٹیک تھی کہ اس نے مزیشن کو بلایا داؤد کو اس سے فائدہ ہو گیا ساؤل کو اس سے نقصان ہو گیا اور یہاں سے نہ صرف اس نے اپنی کنگڈم کو دی بلکہ اس نے اپنی سینٹی بھی کھو اینی became a میٹ میٹ کیا غلطی تھی داؤد کو بلانے میں بات داؤد کی نہیں ہے بات پوزیشن کی واٹ واز دا مسٹیک ان کیا غلطی ہے اس میں موزیشن کو بلانے میں یا ڈیوڈ کو بلانے میں یا ماہر استاد دا سیم مسٹیکڈ بائی دا چرچ ٹوڈے آپ لوگ جتنا زیادہ میوزک منسٹری پہ فوکس کر رہے ہیں یو آر بہیونگ ان دا مینر آف کنگ سونگ چاہے آپ ریئلائز کریں یا نہ کریں یہ تھیولوجی کی بہت بڑی مسٹیک واٹ کیا مسئلہ کیا غلطی کیا ہے سو لیٹ بی ٹیل یو اس کے اپنے زین نے نہیں کام کیا کہ میں کسی موزیشن کو بلا خدا نے اسے نہیں کہا کسی موزیشن کو بلا کس نے کہا اس کے لڑکوں میں سے کوٹ اٹینڈنس میں سے مشورہ دیا کسی نے بادشاہ سلامت ہے کر لو انہیں کہا یار بڑا چل آگاہی کر لینا ایک غلط مشورے نے جہاں وہ بچ سکتا تھا اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر اور درست مشورہ کیا تھا کس کو بلاتا وہ اگر کوئی درست اس کو مشورہ دیتا اس, اس نے یہ کہنا تھا گو اس نے کہا بادشاہ سلامت پروفٹ کو بلا نبی کو بلا ڈونٹ کال اے مزیشن خدا کے خادم کو بلا وہ تجھے خدا کے کلام میں سے بتائے کہ تم نے توبہ کرنی ہے اور یہ بری نو تجھے چھوڑ دیا پرمانٹ منیم لوگوں سے کہتے سلاحم کی سلاح بھائی جی بڑا ڈر لگتا ہے سنو بچے دہدی یا برا جی گیت سارا دن لا وی سارا دن لا چون سینس یہ وہی مسٹیک ہے یہ ہمکانہ مشورہ ہے جو داؤد کے گوٹ میں سے کسی نے دے دیا ایک اچھے مزیشن کو بلا لے اور جب وہ بجائے گا تو جو یہ راحت آئے ٹیمپرری سولوشن ٹیمپریری سولوشن کیا بدرو واپس نہیں آتی تھی ٹیمپرری سولوشن آج کا چرچ ٹیمپرری سولوشن پہ چلتا ہے گردوں میں درد اور یہ پتھری ہے تو درد کے لیے پیناڈال کھاتے رہے تو کتنی دیر کام چلے اصل پرابلم تو وہی ہے ہاں. چرچ آج ٹیمپرری سولوشن پہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا. اگر کوئی دانش دانشمند ہوتا اس کے کورٹ میں اس کو یہ کہتا کال ارونٹ آف گاڈ گیٹ ا مین آف گاڈ اوور ہیئر جو تجھے کلام دے جو تجھے خدا کی طرف سے بتائے تیری پرابلم کیا یہ اس کے اندر ڈپریشن نہیں تھا جس کی وجہ سے انسینٹی اس کر رہا تھا یہ ایک اٹیک تھا اس کے اور پروفٹ کو بلا اے خدا کے منسٹر کو بلا وہ تجھے کلام میں سے بتائے تجھے کیا کرنا اینڈ یو آل نو واٹ اینڈس ٹو ڈو نیڈس رو روپ اینڈ ویری کامن تھنگ फैमिली میں को نظر آ رہی ہیں فلان چیز ہے है so, آپ گھر میں سگریٹ بھی پی رہے ہیں آپ گھر میں فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں آپ فلان جگہ پہ بھی جا رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں بدروئے بھی گھر میں سے نکل جائیں تو یہ نہیں نکل سکتے اور آپ ہر دفعہ چرچ میں آتے ہیں دعائیں بھی کرواتے ہیں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں آپ دعائیں بھی کرواتے ہیں temporary سلوس یہ آرزی جو علاج ہے یہ بڑی دیر تک آپ کو ساتھ نہیں دے واز انٹرمینٹنگ سال کیوں وہ ایک بری لوس کو ستا رہی تھی ہاں ڈسوبیڈینس از ون آف دا مین فیکٹر اس نے خدا کی نا فرمانی بٹ دا مین تھنگ الاؤڈ دا ایون انس لائف اس کے اندر جیلسیڈیڈ مارنا دشمن کو ریوینٹ سارا ایون اس کے اندر تھا جب تک یہ پرنسپل غور سے سن لے جب تک خدا کا روس پہ رہا اس کے اندر جو برائیاں تھیں وہ دبی رہی اور جب خدا کی حضوری اس سے جدا ہوئی تو وہ ساری جو بری نیچر تھی وہ اس کے باہر اور اس بری نیچر کی وجہ سے بری روح جو ہے اس کو ستانا When he was controlled by the spirit of God یہ emotions اس کے اندر دبے رہے یہ خامیاں اس کے اندر دبی رہی لیکن جب خدا کا رو سے جدا ہوا تو یہ ان بری چیزوں نے اس پہ کنٹرول کر اور جب کسی پہ بری چیزیں کنٹرول لکھیں, اور بری چیزوں سے میرا مطلب ہے بری زندگی برا لائف ستائل. تو پھر بری روحیں جو ہیں وہ ستاتی ہیں یہ تر بس خدا کے کتابیں ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے سو so پہلی بات ہم نے کیا دیکھی اٹ واز ساؤلس مسٹیک اینڈ اٹ واز دی وڈوانٹیج Saul کی غلطی تھی اس کو نقصان ہوا لیکن داؤد کو فائدہ ہوا ون مینس مسٹیک مینسرچی لیکن یہ اس کا اپنا پولیس فیصلہ اگر وہ داود کو اس طرح سے نہ بھی بلاتا خدا کسی اور طرح سے گدا نے خدا نے اپنا کام کر لینا تھا لیکن جس ریمیڈی کے لیے اس نے جو اسٹیپ لیا وہ غلط He the word of God. He needed a word of repentance. اسے توبہ کے کلام کی اور اسے صرف راحت انگیز میوزک کی ضرورت نہیں چرچ کو اس ایریا میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی اور آخری بات پھر ہم میسج تو کافی لمبا ہے ابھی نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے تو لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا میں لمبا میسج دے گیا یہ ساری پرابلمس اور مینٹنگ خدا کی طرف سے کیا میسج دے رہی ہے ایک ہی میسج تھا ڈپینڈ توبہ کر آئی ایم اسٹل مرسیفل میں تیری زندگی کو تیرے ذہن کو تیرے گھرانے کو بحال کر اور اس بیڈنس کے پیریڈ میں بھی کئی سال وہ تخت پہ رہا خدا نے سے نہیں کی گاڈ الاؤڈ ہم ٹو بی آن دا تھرون اور ایک لمبا عرصہ خدا نے اسے دیا واپس آنے کے لیے لیکن ان سارے حالات کے باوجود بھی ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ واپس آ بیٹے گھر واپس اگر داؤد کے لیے اپرچونیٹی تھی ساؤل کے لیے بھی اپرچونیٹی اگر سات سال یا دس سال اس نے اس طرح سے گزارے I don't know the exact period yet لیکن خدا اس کے یہی جو پیریڈ ہے وہ بیس سال بھی کر سک جو خدا سات سال دے سکتا تھا وہ اس کو سترہ سال بھی دے سکتا ایف ہی کڈ ہیو ریپینٹ سو بار بار جو سال کے لیے خدا میسج بھیج رہا ہے اس اسپرٹ کے تھرو ان حالات کے تھرو اس گورمنٹ کے تھرو توبہ کر دیر از سم تھنگ رانگ ان سم ایریاز آف یور لائف اور آخری بات اور یہ سیم پرابلم آج چرچ میں اور وہ کیا, کیا آخری بات ہے سال ٹریٹ دا سمٹمس سالو واز اونلی ڈیلنگ ود دا سمٹم بٹ دا ریئل ایشو ریمین سالو کیا کر رہے ہیں سمٹمس کہہ رہے ختم ہوتا ایک بری روح ستا رہی ہے اس کا ستایا جانا کام رات کو نیند نہیں آتی ہے نیند آنی شروع ہو جائے یہ اسپرٹ ہے ٹورمنٹ کرتی ہے کوئی برے برے خواب آتے ہیں یہ چیز آتے ہیں سمٹمز ختم یہ دباؤ آ جاتا ہے فلواں چیز آ جاتی ہے وہ دباؤ ختم ہوتا ہے سال Wanted to ٹو ٹریٹ دا سمٹمس بٹ ایور ایڈریس دا ریئل ایشو جو ریئل ایشو تھا اس کی life میں اس کو اس نے ٹچ نہیں اینڈ دا ریئل ایشو واز دا سم ایشو نفرت غصہ حسد لالچ شیخی نافرمانی جو گناہ اس کے اندر تھے اس کو اس نے ڈیل دی. اور آج موسٹ آف دا چرچ یہی کر رہا ڈیلنگ ود یہ چیز ہو رہی ہے یہ چیز ہو رہی ہے یہ چیز ہو رہی ہے depression بڑا ہو جاتا ہے پریشانی بڑی آ جاتی ہے یہ چیز بڑی آ جاتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں داؤد کی طرح music بجاتے ہیں ایک ہفتے تک پریشانی یا کچھ دنوں تک دور ہے then it comes back دین اٹ آلویز نوٹ ان چرچ موسٹلی دعا کے لیے وہی لوگ بار بار آتے وہی لوگ ایس ہفتے ہفتے چرچ بھی کوئی گل نہیں سمٹمز لگے کوئی گل نہیں دور کر there cancer is inside the sin is inside یہی سال کی مسٹیک تھی Now he is an unanointed person. And this is the mistake of today's church. We are dealing with symptoms. Church has made us a professional liya hai to deal with symptoms. But the real issue is there. And what's the real issue? The heart issue, the sin issue, repentance, repentance, repentance. سو so, دو مین باتیں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہی ہے گاڈ پر in a school of preparation you are in a training process for your next level لیول نمبر دو وہ مسٹیک نہ کریں جو ساؤ نے کی Don't call for the musicians call for a man of god who can tell you what sin is in your life جو آپ کو راحت انگیز وہ سیکی سے آپ کا دل نہ لبھاتا رہے اور ٹیمپرری سولوشن نہ کرتا رہے آپ کی زندگی میں اور صرف لامتے نہ ختم ہوتی رہیں بلکہ جو آپ کو ریئلٹی میں یہ بتا سکے کہ آپ کی زندگی میں گناہ کا کینسر ہے؟ آپ کی زندگی میں گناہ ہے جس کے سباب سے اس ایول اسپرٹ کو ایکس ملتی ہے آپ کی زندگی ڈیل ود ا ریئل ایشو اپنی طبیعت پہ غور کریں اپنے رویوں پہ غور کریں اپنے ایٹی پہ غور کریں اپنے ڈیلنگز پہ غور کریں اپنے لینگویج پہ غور کریں اپنے دل کے اندیشوں پہ غور کریں ہم دوسروں کے لیے کیسے خیالات رکھتے ہیں کیا جذبات رکھتے ہیں کیا سوچے رکھتے ہیں مے بی وی آر ناٹ انوالو ان بگ سینس شاید ہم بڑے بڑے گناہوں میں یا آبیس گنا میں انوالو نہیں ہے بٹ اسٹل ہارٹ اپنے بھائی کے خلاف بہن کے خلاف فیملی کے خلاف پوسٹر کے خلاف چرچ کے خلاف فل رشتے دار کے ریئل ایشو اور آپ دیکھ لیں سال کو کوئی فائدہ نہیں نہ میوزک سے فائدہ ہوا نہ سمٹمس کو ڈیل کرنے سے فائدہ مس دا پوائنٹ اتنا سمجھدار ہوتے ہوئے اور اسرائیل کا بادشاہ ہوتے ہوئے ویئر ایزلی ہی کڈ ہیو کال سیم سیم نبی کو یا کائنوں کو وہ بڑے آرام سے بلا سکتے ناؤتھ کے لیے وہ اپرچونٹی بن گئی لیکن ساؤتھ کے لیے وہ نقصان ہے. اور آخری بات ابھی جو میں نے کی ہم نیکسٹ ٹائم خدا نے چاہ تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈیل دا ریئل ایشوز انکسٹ ٹائم ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ایک بری روح خداون کی طرف سے کیسے آ سکتے کیا خدا بری روح کو بھیج سکتا ہے کہ وہ کسی کو ٹارمنٹ کرے اور سیکلی ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ کیا آج خدا کرو کسی کو چھوڑ سکتا بڑے آرام سے کہہ دیتے اولڈ ٹیسٹمینٹ میں خدا کرو آتا تھا چھوڑ جاتا تھا خدا کرو ساؤ سے جدا ہوتا آج کے چرچ میں جو پینٹیکس لوگ ہیں جو آج کا چرچ ہے یا جو چرچ ہے کیا خدا کرو ہم سے جدا ہو سکتا اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے اور ہم بڑی ایزلی یہ لیم ایکسکیوز لے لیتے ہیں کہ پہلے روح اوپر نازل ہوتا تھا اب روح اندر رہتا ہے اور روح جدا نہیں ہوتا ہے لیٹ می ٹیل یو آج بھی واق روح آپ سے جدا ہو سکتی ہولی اسپیرٹ از سیم ان داڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ ان دا نیو ٹیسٹمنٹ خدا کی جو منسٹری ہے وہ بدل نہیں چاہتی وٹ ایور اولڈ فنٹ دا سیم تھنگ از ڈوئنگ اور اگر پرانے ادرامے میں خدا کرو جدا ہو سکتا ہے تو نئے ادنامے میں بھی خدا کروں جا سکتا ہے. اگر پرانے ادرامے کے لوگ روس سے معمور ہو سکتے ہیں تو نئے ادنامے کے لوگ بھی روس سے معمول ہو سکتے ڈونٹ ٹیک ہولی اسپیرٹ فار گرانٹی واکرو کو رنجیدہ واکرو کی آگ کو نہ یہ نرم الفاظ میں اس کا یہی مطلب ہے دا اسپیرٹ کین لیو یو دا اسپیرٹ کین گو آف ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے خدا کر خدا آدمیوں کا طرف دار نہیں ہے اگر ہم ٹھیک نہیں چلیں گے خدا کر رائٹ ہے آپ روح ہم سے لے مے بی یو ہیو دا ایکسپیرینس مے بی یو اسپیکنگ ٹنگس دا اسپیرٹ از ناٹ اور میں اکثر جب لیڈرشپ پہ ہم باہر میسج دیتے ہیں میں یہ سیمسن کی یہ آیت اکثر میں کوڈ کرتا ہوں یا سیمسن کے تعلق سے یہ آیت کوڈ کرتا ہوں اور سمسون کو معلوم نہ ہوا کہ خدا کروز سے جدا ہو سپیرٹ لیفٹ ایک بندہ جس نے اتنے اندر بڑے کام کیے خدا کے اس کو یہ ہی نہیں پتا تو رو مجھ سے جدا بنے اور اس نے رسیہ توڑنا چاہیے جب خدا کر ہم سے جدا ہو جاتا ہے پھر ہمارے ہم بندن نہیں توڑ پاتے پھر ہم دروازے نہیں کھول پاتے نوائنٹنگ سم تھنگ ویری پاور فل مسا ہمیشہ آپ کو دو ڈائریکشن میں لے کے جاتے اٹ ٹیکس یو اپڈ اینڈ اٹ ٹیکس یو ڈاؤن ورڈ خدا میں وہ اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے اور اپنی ذات میں وہ آپ کو نیچے لے جاتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں ضرور ہے کہ وہ پڑے اور میں لیکن بہت سے پینٹیکاسلی یہ مسٹیک کرتے ہیں ہم کا ایک ہی ڈائریکشن دیکھتے ہیں اوپر کو جانا بٹ اٹیکس یو بوتھ ویس مسا اوپر بھی لے کے جاتا ہے مسا نیچے بھی لے کے جاتا ہے آپ خدا کی سات اور قدرت میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیلف ڈینائل میں جاتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح نہیں یو سرینڈر اینڈ دا مور یو سرینڈر دا مور یو آرائنٹی آنے لوہیا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 خدام یسو نے فرمایا ہے اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ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 تیرا شکر کرتا ہوں غلامن یسو مسیح کے نام میں آمین